أو بالله سميع عليم من الشيطان بسم الله وإذا وجد من العقل التسقيق والإقرار صح له أن يقول أنا مؤمن حقا لتحقق الإيمان ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ج هنا سے ماقن اور شاہ علیہ الرحمان ایمان کے حوالے سے ایک بحث کر رہے ہیں اور یہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہ احناف اور شوافے کے درمیان مختلف تھی یعنی احناف اور شوافے کا اختلاف دو الفاظ ہیں ایک ہے انا میں نقب اور دوسرا ہے انا مؤمن ان شاء اللہ متعلق میں تحقیق ہے دوسرے میں تشخیص ہے ظاہر معنی کا اعتبار سے انا مؤمن حق کہنا درست اور جائز ہے اس میں کوئی رش نہیں ہے اور انامک مین انشاء اللہ متعالی کہنا پسندیدہ ہے مناسب نہیں اگر سے کہنا جائز ہے دونوں لیکن انا مکمن الحق کہنا درست ہے مناسب ہے لیکن انا مکمن انشاء اللہ تعالی کہنا مناسب نہیں ہے جبکہ شواف کے ہاں انمکمن حق کن کہنا درست نہیں مناسب نہیں اور انا انام انشا اللہ کہنا زیادہ مناسب ہے کیا نہیں پا کہ انا مؤمن الحق قن کہنا تو ٹھیک ہے مناسب ہے لیکن انامکمنشا اللہ کو تعلی کہنا مناسب نہیں ہے اور شوافے کے ہاں انا ممن الحق کہنا مناسب نہیں ہے انا مکمن انشاءاللہ تعالی کہنا زیادہ مناسب ہے وجہ یہی ہے وجہ پر کے ہاں یہ ہے کہ انا مکمن الحق ایمان لانے کے بعد اب اس میں تشکیل اور شک والی بات نہیں ہونی چاہیے سب کو تو ہی بھروسہ رکھنا چاہیے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر اس میں شک نہیں کیا لا محمد صاحب تو جو بھی ایمان لیا وہ پکا تھکا مومن ہے لہذا انا محمر حقن کے نام ٹھیک ہے مناسب ہے لیکن انا مؤمن انشاءاللہ کہنا مناسب نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس میں شخص والے معنی آتے ہیں انا مؤمن انشاءاللہ انشاءاللہ کس کے لیے آتا ہے تشکیقات ہی پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا تو بس اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو ہو جائے گا اس میں تشکیق والے معنی ہیں شک والے معنی ہے اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا مناسب نہیں یاد رشیہ کا ہے یاد رکھیے گا ناجائز نہیں ہے اس لیے لایم برضی کے الفاظ استعمال کیے ہیں جائز ہے کیوں اس لیے اب شباب کے یہاں کیوں زیادہ کہنا یہ مناسب ہے اور حق کا مناسب کیوں نہیں ہے شوابع یہ کہتے ہیں کہ انا مکمن حقا کہنا مناسب نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ انسان کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ آیا اس کا ایمان آگے سلامت رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا آنے والے حالات کے بارے میں وہ اسے نہیں معلوم لہذا انا ممن حقا خود اعتمادی کا لفظ اس سے پتہ چلتا ہے اور وہ جو پسندی ہے لہذا انا انامن حقا نہیں کہنا چاہیے اور انا من ان شاء کہنا زیادہ مناسب اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان اس میں اپنے ایمانی حالت کو اللہ تعالی کے سپرد کر دیتا ہے کہ میں جس طرح آج ہوں کل بھی ان شاء اللہ ایسے ہی رہوں گا, رہوں گا انشاءاللہ اس کے کہنا زیادہ مناسب ہے کہ اگر کوئی کہا مکمن ان شاء اللہ تعالی ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں ٹھیک ہے جائز ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں کئی سارے پہلے ہو سکتے ہیں اگر کوئی ادب کا تقاضہ رکھتے ہوئے ادب کا خیال رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا نام تاکہ اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے باہر سے برکت کے لیے تو بھی ٹھیک ہے جائز ہے اسی طرح انسان اپنے آپ کو یعنی پاک قرار دے رہا ہو اس سے تاکہ یہ کہیں خیال نہ ہو جائے کہ میں بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہوں اور جو پسندی کا شکار نہ ہو جائے اس لیے انم ون کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کا نام اس لیے لے لیتا ہے تاکہ برکت ہو جائے تب حاصل ہو جائے ان تمام باتوں کی وجہ سے یہ کہنا جائز لیکن مناسب کیوں نہیں ہے اس لیے کس میں شک والے معنی ہے شک والے معنی پڑ جاتے ہیں اس لیے کہنا مناسب نہیں ہے ان محمر ان شاء اللہ اس کے بعد مختصر بحث کے بعد اشارے کفایا کے حوالے سے لکھا ہے کہ انا انشاء اللہ تعالی کہنا جائز نہیں ہے یعنی محمل ہے اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ایسے ہی جیسے کہ انا شاہ کہنا ہے نا شاہ تعالیٰ تعالی کوئی کیا کہ میں جوان ہوں اگر اللہ نے چاہا تو تو کہتے ہیں جس طرح یہ لفظ ان شاء اللہ کہنا محمل ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ جوانی نے ہمیشہ رہنا نہیں ہوتا اگر وہ لگا بھی ہے تو کیا ہے اور ایمان ایسی چیز ہے کہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں قائم رہنا ہوتا ہے وہ لگائے یا نہ لگائے تو پر وہ کہتے ہیں جس طرح ان شاءبن کہنا محمل ہے اسی طرح آؤنا محمل انہوں نے انشاء اللہ کہنا بھی محمد. لیکن شارع نے اس کو بڑی سختی سے رد کیا ہے علامہ تختہ رحم اللہ نے وہ کہتے ہیں کہ کفایہ کا یہ کہنا کہ انا اللہ ہو ایسے ہی ہے جیسے کہا شابن کہنا اس جیسا ہے کہتے یہ بات درست نہیں ہے کئی طرح فرق بیان کیے ہیں سب سے پہلا فرق تو یہ بیان کیا ہے کہ ایمان کے اندر انسان کا اختیار ہوتا ہے ایمان کے اندر انسان کا اختیار ہوتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کیا ہوتا ہے ایمان قبول کرتا ہے جبکہ جوانی یعنی شباب یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا دوسرا فرق یہ بیان کیے ہے کہ ایمان کو دوام اور شبول ہے کہ ایمان ہمیشہ انسان کا یعنی قائم رہتا ہے اور جوانی ایسی چیز ہے کہ وہ قائم نہیں رہتی ٹھیک ہے کہ جوانی کو دوام نہیں ہے بلکہ اس کے لیے زوا ہے تیسرا فرق یہ بیان کیا ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر انسان فخر کر سکتا ہے حجب پسندی کا شکار ہو سکتا ہے یہ مجھے کوئی اتنی زیادہ کبھی نہیں لگا یہ والا فرق لیکن بہرحال ہے کہ ایمان باعث فخر نہیں ہے لیکن ایمان باعث فخر ہے کہ انسان اس پر فخر کر سکتا ہے اور جو پسندی کا شکار ہو سکتا ہے لیکن جوانی پر نہیں لیکن چونکہ جوانی میں بھی ہو سکتا ہے انسان کو تو فخر ہوتا ہے مجب پسندی کا بھی شکار ہوتا ہے مجھے ذرا یہ زیادہ مناسب نہیں لگا بر یہ تین فرق بیان کیے شارے نے اور ان تین پرکوں کو بیان کہنا جائز نہیں یہ کہنا غلط ہے بلکہ کہنا کیا ہے درست اور جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے اس کی وجوہ ہم نے بیان کر دی کہ کیوں مناسب نہیں ہے کس کے اندر تشدی اور شک والے مان آتے آخر میں بعض محققین کی رائے کو ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ تصدیق جب ایمان انسان کو قبول کرتا ہے سب سے پہلے جب انسان ایمان کو قبول کرتا ہے تصدیق تو وعدہ میں جو تصدیق ہوتی ہے وہ صرف ایمان اور کفر کو فرق کرنے والی ہوتی ہے کہ انسان اس تصدیق کی بنیاد پر کفر سے نکل کر ایمان میں داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد انسان تصدیق میں ترقی کرتا ہے جس طرح کہ ہر ایک کی تصدیق برابر نہیں ہوتی آپ پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں اس پر ایک مکمل تفصیلی بحث کہ تصدیق میں کوئی فرق نہیں ہوتا ذاتی طور پر البتہ قوت اور ذوق کے اعتبار سے کسی کی تصدیق قبی ہوتی ہے کسی کی ضعیف ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کیوں اس لیے کہ جیسے انبیاء کی تصدیق الگ ہے اور عام ممین کی تصدیق الگ ہے تو قومت اور ذوق کے اعتبار اس میں کیا ہے فرق اور تفاوت ہوتا ہے تو محفقین یہ کہتے ہیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ اس تصدیق کو طلب کرتے ہوئے جو تصدیق کامل ہے کہ جس میں نجات ہی نجات ہے اس کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ کہنا کیا ہے درست ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو پکے تھکے مومن ہیں یعنی جن کی تصدیق کامل اور مکمل ہے ان کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بہت بڑا اور مفت بہت عظیم اور معذرت ہے اور ان کے لیے ہے ایسی تصدیق کو چاہنے کے لیے ایسی تصدیق کے مطالبے کے لیے انشاءاللہ شاء تعالیٰ کہنا کیا ہوگا درست شاعر نے بھی اس کو پسند کیا ہے تو اب آ جاتے ہیں کہ شاعر نے جو بات بیان کیا جو موقف اختیار کیا ہے وہ کون سا ہے انام عمن خب کہنا تو درست اور جائز ہے بلاکرا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن انا ممن ان شاء اللہ تعالیٰ کہنا مناسب نہیں ہے تصدیق اچھا جب بندے سے تصدیق پرائی جائے وہ اقرار, اقرار بھی بسرا لو نہیں انمک مین اس کے لیے صحیح ہے یہ کہ وہ کہناسب کہ نہیں ہے لا نہیں مناسب نہیں ہے کہ انا مؤمن تعالی یہ مناسب نہیں ہے کہ, کوئی کہہ کہ میں مومن ہوں اگر اللہ نے صاحب ان کا ناشت اس لیے کہ اگر یہ کہنا کہ انا و کن ان شاء اللہ تعالیٰ اگر تو یہ شک کے لیے ہو خود کہنے والا شک میں مبتلا ہو پھر تو یہ کفر ہے کہ اس کو اپنے ایمان میں ہی شاطے کہ انام و کن ان شاء اللہ تعالیٰ یہیں تشکیل کے لیے کہہ رہا پھر تو قفر ہی کفر ہے لیکن اگر دوسری باتوں کے لیے ہو مثلاً و امکان الطاضی اگر ادب کے لیے ہو او حالت العمور علامت مشیت اللّہ تعالیٰ یا امور کو سونپنا ہو سپرد کرنا ہو اللہ تعالی کی مشیت کی طرف دو نمبر تین اول شک کے خلاح یا ایمان میں انجام کے اعتبار سے شک کہ کیا معلوم کہ میں تک ایمان پر زندہ رہ سکوں یا نہیں اس میں شک یعنی انجام کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے شک کی بنیاد تک فی الان والحال جبکہ شک حال میں اور ابھی موجودہ وقت میں نہ ہو, خلقان ابھی ہو رہا. اگر ابھی اور حال میں ہی شک ہے, پھر تو ہے. لیکن آئندہ کے اعتبار سے ان شاء اللہ اول صبر اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالی ذکر سے پر حاصل کرنے کے ذکر تبرو پر ذکر کیا جائے اول نفسی ہی. یا اپنے نفس کو پاک قرار دینے سے بری ہونے کے لیے بری ہونے کے لیے نسلی کی اپنے نفس کو پاک قرار دینے سے یعنی کو کوئی کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی انا مؤمن انا مؤمن کہ اپنے آپ کو بہت بڑا پاکیزہ کر کے بیان کر رہا ہوں کہ میں بہت بڑا مومن ہوں تو ساتھ میں اگر انشاءاللہ کہہ اللہ کہ تاکہ اپنے نفس کی جو, جو پسندی ہے اور اپنے آپ کو جو پاک قرار دینا ہے اس سے انسان بری ہو جائے بول ایجاد اور اپنی حالت پر جس کو کہتے ہیں بلکہ بحالی اور اپنی حالت پر خوش ہونا اگر ان تمام باتوں کے لیے है شاء اللہ لیکن پھل او پھر بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دے ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے تعریف کے لیے ہو حالت العبر ہو عشت کے خلاطبہ ہو یا تجور کے ذکر ہو ان تمام چیزوں کی ہوتے ہوئے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ انشاءاللہ کو کیا کر دے چھوڑ دے لے ماں کیوں اس لیے کہ اس سے شک کا ہوتا ہے سننے والے کو یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ اس بندے کو شک ہے ایمان اس لیے اس کا ترک کرنا لازم ہے نے استعمال کیا ہے اگر کوئی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے جائز ہے پوری شک پلامان جواب اس لیے کہ جب شک کے لیے نہ ہو تو پھر تو اس کے جواب کی نتی کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے بھائی اگر شک کے لیے ہے ہی نہیں ہے مہذبرت کے لیے اس کے جواز میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے وقت صحابہ علیہ ہے کثیر منصل اور کئی سارے سلط اور صحابہ کرام و طرف گئے ہیں کیا محمد کے ساتھ ان اللہ تعالیٰ یعنی ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نسبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مشید لگانا یہ کیا جائد صحابت اور صابعہ کہ بات یہاں سے صاحب پایا کہ یہ کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ انامر ان شاء اللہ تعالی یہ مثل قول کا انا شاخ یہ ان شابن کی طرح نہیں ہے ان شابن ان شاء اللہ تعالی کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح انا شاب ان شاء اللہ تعالی مؤمن ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کسی طرح انا مؤمن ان شاء اللہ تعالی اس کی طرح پر باطل نہیں ہے کیوں یہ ان من لئی المتطفہ شباب یعنی جوانی یہ افعال مقتصبہ میں سے نہیں ہے یعنی افعال اختیاریہ میں سے نہیں ہے بلکہ غیر اختیاری ہے اگر انسان اسے حاصل نہ بھی کرے تو پھر بھی وہ حاصل ہو جاتی ہے جوانی لیکن ایمان حاصل نہیں ایک فرق دوسرا ولاور البقا علیہ فلاح جوانی کے اندر ہمیشہ کی بقا نہیں ہے اس میں بقا کا تصور نہیں ہے جوانی ہمیشہ نہیں رہتی اور ایمان میں بقا کا تصور ہوتا ہے کہ اس کو باقی رہنا ہے. انجام کے اعتبار سے نہیں ہے کہ جس سے انسان اپنے کی کی حاصل کرے بلکہ جاب اور اسی طرح اجب پسندی کا انا انشاءاللہ تعالی شارے کہتے ہیں کہ یہ بڑا قول انا مؤمن ان شاء اللہ تعالیٰ انا شاہ انشاءاللہ تعالی کی طرح سے نہیں ہے بلکہ یہ کس کی طرح ہے مستفن ان شاء اللہ تعالم کی طرح جس طرح انسان کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے کیا کروں گا ایمان پر قائم رہوں گا اور ایمان مزید ترقی کرتا چلا جاؤں گا اگر اللہ نے چاہا یہ اس قول کی طرح جس طرح کوئی ہے کہ متقن کہ میں زاہد بنوں گا اور مستفی اور بنوں گا انشاءاللہ تعالی تو اب تقوی اور ظہر یہ اس کے اندر ساری چیزیں پائی جاتی ہیں یہ بھی کپان اختیاریاں ملتے ہیں جس میں بقا کا تصور بھی ہوتا ہے اور تفوا اور چیز بھی ہے کہ اس میں انسان کیا کر سکتا ہے اور جو پسندی کا شکار بھی ہو سکتا, سکتا, بھی کر سکتا ہے بابا ابو المحقین آخری بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ بابا محققین میں جو یہ کہا کہ ایک ہے تصدیق ماسک اسلام کے درمیان پر بنیادی طور پر نبے تصدیق اور دوسرا ہے تصدیق میں اقمال یعنی تکمیل حاصل کرنا اور قبی کرنا اپنی تصدیق کو تو مراد ان ممن ان کہنے سے وہ بڑی تصدیق مراد ہے کہ جس میں اقمال اور اتمام ہے اور پھر کیا کہتا ہے فضا وبا محققین بعد حقیقی ہیں حقیقت بندے کو جو پہلے سے حاصل ہوتی ہے وہ تو نقش تصدیق ہوتی ہے حقیقت نسل تصدیق ہر لگی جس کے ذریعے سے انسان اوپر سے نکلتا ہے لاکر میں تصدیق و ضوق لیکن نسل تصدیق ذاتی طور پر ذوق اور قوت کو قبول کرتی ہے قابل الشدت و ضوق کمزوری کو بھی اور قوت کو بھی مقبول کرتی ہے کہ بات تصدیق قوی ہوتی ہے اور بات کمزور جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے انبیاء کی تصدیق اور عام کی وحصول لیکن کامل کو حاصل کرنا وہ تصدیق کامل کے المنجی جو نجات دینے والی ہے انسان کو المشای جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مسفر بخش ہے, درجات ان ہے ورزقن کریم ایک محاص رزق تو یہ جو ہے کامل یہ مراد ہے مشیر اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مشیت جو مراد ہے وہ اس میں ہے یعنی تصدیق کامل کی معیت ہے کہ کل وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے اس تصدیق کے اس درجہ تک پہنچائیں گے کہ ہمارے لیے درجات ہوں گے بخرف ہوگی اور سب کے حامی ناصر ہوں سب کو خیر واقع صحت